عم اسٹوڈینٹس ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا نائنتھ لیکچر ہے اور آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایشو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو پچھلا جو ہمارا سارا ایکسٹریکٹ ہے جو ہم نے پڑھا اور آنے والے انشاءاللہ جو دنوں میں ہم پڑھیں گے اس کی جو بیس ہے اور اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ بیسیکلی ان چند لیکچرس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ کیا ہے کہ the of a policy for SME in دی فارمولیشن آف اے پالیسی فار ایس ایم ای پاکستان بدقمی سے پاکستان میں ایس کا اتنا اہم اور وائٹل رول ہے اس کے باوجود ان کے لیے کوئی اسپیسیفک پالیسی نہیں ڈیولپ ہوئی تو ہم نے دیکھنا ہے آج کے لیکچر میں وٹ آر دا ایشوز ریلیٹڈ ٹو اس میں ہرڈلس کیا ہیں اس میں اس سوشو اکنامک فیکٹرز کیا ہیں کس طرح سے اس میں کوئی فیکٹرز جو اثر انداز ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہم نے اس کو ڈیویلپ کرنا ہے اور کیا کیا کوششیں اس سلسلے میں ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں اس میں اب مختلف قسم کے ایشوز ہیں کچھ شارٹ ٹرم ہیں کچھ لانگ ٹرم ہیں کچھ میڈیم ٹرم ہیں تو فی الحال جو ہمارا ہم جو نزدیک ترین بات کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم ایشوز ہیں ان کی ہم زیادہ بات کریں گے کیونکہ وہ زیادہ قابل حل ہیں زیادہ ان کو ہم آسانی سے پیرامیٹرز کے حساب سے وقت کے حل کر سکتے ہیں تو ایک ٹارگیٹ ہے رفسا گورنمنٹ کا کہ ٹو تھاؤزینڈ الیون انہوں نے ایک ٹارگیٹ رکھا ہے ٹو سیٹل دیز ایشوز جو شارٹ اور میڈیم ٹرم ہے جو لانگ ٹرم ہے جیسے ہماری تعلیمی سطح کو بلند کرنا ہے اور ہماری پاپولیشن کنٹرول ہے دے نیڈ ا لانگ پیریڈ تو ان کو ایک چھوٹے سیٹنور میں حل نہیں کیا جا سکتا بہرحال ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ وہ بھی ایک بیسک بہت بڑا ایشو ہے جو لانگ ٹرم میں جا کے ہماری بنیاد ڈالتا ہے ایک خوشحال ایس ایم ای کلچر کی اور انڈسٹریل اسٹرکچر کی تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں جی کہ وہ ایشوز کیا ہے اور کس طرح سے پالیسی میکنگ جو ہے اس کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے آئیے تو دیکھتے ہیں کہ جی وہ ایشوز کیا ہیں ہمارے جو بیسیکلی ایشوز ہیں اور پالیسی ڈیولپمنٹ ہے ایس ایم ای سیکٹر کی پاکستان میں یہ ایک کمپیریٹولی بالکل نیا سبجیکٹ ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری جو پالیسی میکنگ تھی ان دی اولڈ ڈیز اسپیشلی ان دی سوشل اکنامک سیکٹر اس میں ایس ایم کا ذکر نہیں تھا We do have at some places the aspects of SMEs directly or indirectly involved in our policy making in the past years. لیکن وین وی ڈسکس دی بیسک اسٹرکچر جب ہم ایک بیسک ڈھانچے کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایبسنٹ نظر آتا ہے آپ اگر پچھلی uh, جو uh, منصوبے ہیں یا پچھلی جو پالیسی میکنگ ہے چاہے وہ لیبر پالیسی ہے چاہے وہ اس uh, کی بینکنگ کی پالیسی ہے یا وہ ٹیکسیشن کی پالیسی ہے یا سی بی آر کے کچھ ایشوز ہیں یا انویسٹمنٹ کے ایشوز ہیں ہمیں گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی یا ان ڈائریکٹلی جو ہے ذکر ضرور ملتا ہے کا لیکن ایک جھکاؤ ہے ہماری پالیسیز کے اندر ٹوڈز دا بگ انٹرپرائزز یعنی ایک بڑے واضح سا فرق نظر آتا ہے کہ جس میں مادر سے کہتا ہوں کہ ایک نگلیکٹ کیا جاتا رہا ہے ایس ایم ای کو حالانکہ اگر ہم فوکیت کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اٹ از بیسکلی این اکانومی آف ایس ایم ای یہ بنیادی طور پہ اکانومی ہی ایس ایم ایز کی ہے تو ہمیں ضرورت ایک ایسی پالیسی کی ہے جو صرف علیحدہ دوسری پالیسیز اپنی جگہ پہ کام کرتی رہیں ایک ٹیلرڈ میڈ یعنی اسپیشلی تیار کی گئی ہو ایس ایم ایس کے لیے اس کے اپنے قوانین ہو اس کے اپنے دائرہ کار ہو اس کی اپنی مانیٹرنگ ہو اور اس طرح سے وہ جو ہے ایس ایم ایس جو ہیں ان کو ترقی کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے جو ان کو چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں ایسم ایس ایمیز کو بہت زیادہ نگلیکٹ کیا گیا جبکہ میجر پالسی فارمیشن جو تھی وہ ہو رہی تھی اس کی شاید وجوہات یہ تھی کہ ایس ایم ایس سچ ان کو ریکگناز نہیں کیا گیا میں نے جب ذکر کیا تھا اپنے گزشتہ لیکچر میں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب ہم ایس ایم ایز اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے ڈھانچے کا ذکر کرتے ہیں تو ہم سکسٹی سیون میں وہ ماڈل لیتے ہیں اور سیونٹی ٹو میں اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اور پھر نائنٹی نائنٹی ایٹ میں اسمیڈ آتی ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سکسٹی سیون سیونٹی ٹو اینڈ دین نائنٹی یعنی ایک چیز جو ہے وہ ہے 67 میں ہم اس پہ تھوڑا سا عمل کر رہے ہیں سیونٹی ٹو میں لیکن اس کے لیے ایک اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ جو کہ اس کو مانیٹر کر سکے اور اس کی پالیسی کو اپنے طور پہ ہینڈل کر سکے وہ ہم جا کے بنا رہے ہیں نائنٹی ایٹ میں تو یہ جو گیپس ہیں یہ ایک بڑا واضح طور پہ مدرت کے ساتھ ایک اشارہ دیتے ہیں ہمیں کہ جی ایس ایم کو پالیسی میکنگ میں نگلیکٹ کیا گیا میں پھر یہ عرض کروں گا کہ حالانکہ ایس ایم ای جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کی جڑ ہے ہم آگے جا کے جب دیکھیں گے کہ جی ہمارے پاس ایس ایم ایس کا پرزنٹ سٹیٹس کیا ہے تو یہ بڑی حیران کن آپ کو اس میں سچویشن نظر آئے گی کہ جناب اتنا یہ ہمارا جو ہے کارامد جو سیکٹر ہے اور اتنا ہم اس سے اس وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں تو لہذا ماضی میں مدد کے ساتھ پالیسی میکنگ جب ہوئی چاہے وہ میں نے گزارش کی تھی جیسے کہ لیبر کی تھی چاہے وہ فائنینسنگ سیکٹر پہ تھی چاہے وہ امپورٹ سیکٹر پہ تھی ایکسپورٹ سیکٹر پہ تھی اس میں انوائرمنٹل ایشوز تھے چاہے یا اس میں اور زیادہ چیزیں تھیں لیکن اس کو جو ہے ایس ایم اس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں اس کا اشارت ذکر ضرور کیا گیا لیکن ایز اے جسے کہتے ہیں سگنیفیکنٹ پلر جو ایک کارنر پلر ہوتا ہے بنیادی پتھر ایک بنیاد کا اس, کو, اس کے طور پہ اس کو ریکگناز نہیں کیا گیا تو یہ جو ایک ہمیں کانفلکٹ نظر آتا ہے جی کہ سکسٹی سیون کا ماڈل انفراسٹرکچر uh, کا اور سیونٹی ٹو میں اس کی امپلیمنٹیشن تھوڑی سی تھرو انڈسٹریل سمال انڈسٹریل سیکٹر اینڈ دین نائنٹی ایٹ میں پھر فارمولیشن آف ایس ایم ای تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں تبدیلیاں ہوئی بیسڈ آن ایس ایم ای انڈسٹریز اور بیسڈ آن ایس ایم ای سیکٹر ان کو دیکھتے ہوئے پھر یہ ہم نے ضرورت محسوس کی کہ نہیں جناب یہ ناگزیر ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے اور اسی لیے الحمدللہ چلیں دیر رائے درست نائنٹی میں بڑا اچھا ایک ہمیں سمیڈا کی صورت میں اس کا ایک ڈھانچہ مل گیا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیکسٹ کیا ہے ہماری جو ایک بڑی وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ سمیڈا کو جب بنایا گیا یا سمیڈا کو جب ساری سم ٹائم اٹس سمیڈا سمٹائم اٹس کا سمیڈا بٹ سینس اے نیم ڈزن میک ڈفرنس تو یہ سمجھا اپنے اندر ایک ادارہ ہے جو اپنے اس کے دائرے کے اندر اس کی جو ہے کاروائی ہے کہ فیزیبلٹیز تیار کرنا کلسٹر فارمیشن ہے ان کو ایڈوائزی سروسز دینا یا ان پہ ایک نگاہ رکھنا وہ تو ٹھیک ہے اس کی ایک اپنا کار ہے لیکن ایک اس کو جو باہر اس کے دائرہ کار سے باہر کی جو فضا ہے اس کا اس کو نہیں پتا فیڈ بیک ایک چاہیے اس کو ہر ایک ڈپارٹمنٹ سے ہیلپ چاہیے ہر ایک ڈپارٹمنٹ سے ایک کراس ڈپارٹمنٹل انٹریکشن ہونا چاہیے اور کنسلٹیشن ہونی چاہیے مختلف سٹیک ہولڈرز کی کہ جناب کس طرح سے ہم نے یہ پالیسی بنانی ہے میں اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے کروں گا بینکنگ سیکٹر ہے سٹیک ہولڈر ہیں منسٹری پروڈکشن ہے جو کہ مدر انڈسٹری ہے ڈپارٹمنٹ فار ہمارا انوائرمنٹل ایشوز کا ہے ڈپارٹمنٹ ہمارا ٹیکسیشن کا سی بی آر جسے ڈیل کرتا ہے وہ ہے او آئی ہے بارڈر انویسٹمنٹ ہے ای پی بی ہے ایکسپورٹ پروموشن بیورو اب یہ ساری جو ڈپارٹمنٹس ہیں ریجنل ڈپارٹمنٹس ہیں یہ سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا ایک کراس جو ہے ڈسکشن ہونی چاہیے ہر سٹیک ہولڈر جو ہے جب تک وہ اپنی پوری مدد کے ساتھ اپنے پوری ایشوز کے ساتھ اور اپنی پوری جو ہیلپنگ ہینڈ کے ساتھ ہے اس پالیسی کے اندر وہ اپنا حصہ نہیں دے گا اور کراس ڈسکشنز نہیں ہوگی تو تب تک یہ پالیسی جو ہے یہ کسی طرف لگے گی نہیں تو سب سے پہلے اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے کرنٹ جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب سب ڈپارٹمنٹس اور اسٹیک ہولڈرس جو کہ اس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی منسلک ہیں ایس ایم ایز کی ڈیویلپمنٹ سے اس کی پالیسی ڈیویلپمنٹ سے آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں اور ان کا کتنا اہم رول ہے تو وہ جب تک اس میں حصہ نہیں دیں گے تو ہم پالیسی کو بنا نہیں سکیں گے یا شاید ایک بڑی اسٹرانگ پالیسی نہیں بنا سکیں گے جو کہ جس میں سسٹینبلٹی ہو جس میں ویلویشن ہو جو ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ ایک کارآمد پالیسی کے طور پہ جو ہے وہ اس ملک میں لاگو رہے تو نیکسٹ دیکھتے ہیں جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ جو ایشوز ہمیں نظر آتے ہیں اس پالیسی میکنگ میں اور ایس ایم ای سیکٹر کی پالیسی میکنگ میں اور اس پالیسی ڈیولپمنٹ میں جو ایس ایم ای سیکٹر کے لیے ہم نے بنانی ہے اس میں تین قسم کے ایشو ہیں ایک تو لانگ ٹرم ایشو ہیں لانگ ٹرم ایشو کیا ہے سب جانتے ہیں پاپولیشن از اے میجر ہرڈل پروگرس کوئی ہمارا جو آبادی پہ کنٹرول ہے وہ تھوڑا سا اب تو خیر بہت اویئرنیس آ گئی ہے الحمد للہ لیکن اٹس اے لانگ ٹرم ایشو اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر انشاءاللہ اللہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے قابو پایا جائے پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ تعلیم کا جو ہے ہمارے ہاں ریشو جو ہے وہ بہت کم ہے یہ بھی ایک لانگ ٹرم ایشو ہے کسی بھی قوم کو ترقی کے لیے کسی بھی قوم کو آگے جانے کے لیے ٹیکنالوجی میں انڈسٹری میں آ, اور ہر جگہ پہ جب تک ہمارے بچے ہمارے نوجوان آ, یعنی بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ نوجوان ہو جائیں گے پھر بڑے اس طرح ایک سرکل بن جائے گا وہ پڑھائی میں اور پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو ترقی جو ہے اس, اس وقت کے موجودہ تمدنی وسائل کے ساتھ ذرا مشکل سے ہے تو یہ لانگ ٹرم ایشوز ہیں آ, چھوٹے جو ہیں کچھ شارٹ ٹرم ایشوز اور کچھ میڈیم ٹرم ایشوز جن کو ہم سپریڈ کر لیتے ہیں سے 2001 سے لے کے 2011 تک وہ ایسے ہیں کہ جن کو ہم جیسے ٹیکسیشن ایشو ہے لیبر ایشو ہے اور اس میں جنڈر ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے اس میں ہماری انوائرمنٹل ایشوز ہیں اس میں ہم نے دیکھنا ہے جی کہ کوارڈینیشن آف منسٹریز ہے مختلف پالیسی میکنگ میں ہمارے فائننشیل uh, ایشوز ہیں بینکنگ سیکٹر کے تو یہ شارٹ ٹرم ایشوز ہیں اور میڈیم ٹرم جو ایشوز ہیں ان کو ہم ڈسکس پہلے کر لیں گے تاکہ ان کو جو یہ, یہ, یہ حل پذیر ہے یہ یہ ایک جلدی حل ہونے والی چیز ہے اور ان کے لئے ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت جو ہے پالیسی میکنگ بھی ہو رہی ہے اور ہمارے پاس وسائل بھی موجود ہیں تو یہ اس لیے ہمارا جو میجر سبجیکٹ رہے گا وہ شارٹ ٹرم اینڈ میڈیم ٹرم جو ایشوز ہے ان دی پالیسی میکنگ اب ایسے میں ہم وہ ہے. اس پر بات کریں گے سب سے پہلا جو ایشو اس سلسلے میں آتا ہے وہ ہے جی بزنس مومنٹ اب یہ ہے جی بزنس انوائرمنٹ کیا ہے بزنس انوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم نے آج کے موجودہ اسٹرکچر کو دیکھنا ہے کہ ہم کس اسٹرکچر کے اندر اس ایس ایم ایز کو لے کے آ رہے ہیں یہ اسٹرکچر یہ ہے جناب کہ آج کے دور میں حالانکہ ہمارے ایس ایم ایز جو ہیں وہ کچھ ایسے ان کو انکریجمنٹ نہیں ملی جو جتنی کہ ملنی چاہیے تھی پبلک سیکٹر سے تو پرائیویٹلی وہ جس دنیا میں سسٹین کر رہے ہیں وہ دنیا ایسی ہے کہ جس میں ایس ایم ایس کا بڑا عمل دخل ہے آپ اپنے ریجنل جو ہے آسپیکٹس دیکھیں بنگلہ دیش انڈیا اور سری لنکا اس طرح سے جاپان جو ہے میں نے جیسے گزارش کیا تھا کہ ایک بہت بڑا ایک مثال دی جا سکتی ہے کوریا ملیشیا تو یہ سارے کے سارے ان کی جو ترقی کے پیچھے جو ایک مروج ہے جو سسٹم وہ بیسیکلی اس کا جو بیس ہے وہ سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے تو اگر ہم بزنس انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہماری آج کی بزنس انوائرمنٹ ایسی ہے کہ جس میں تین چار چیزیں بڑی اہم ہیں اور جس کے ارد گرد یہ گھومتی ہے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ بزنس انوائرمنٹ جو ہے یہ کن عوامل کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور اس کو جو ہے ریکٹیفائی کرنے کے یا اس کو درست کرنے کے کیا طریقے ہیں یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ اس میں سب سے بڑا جو ایک مسئلہ ہمیں موجودہ بزنس انوائرمنٹ میں ملتا ہے وہ ایک تھوڑا سا جھکاؤ ہے اوور آل پالیسی میکرز کا ٹو دی بگر انڈسٹریز لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز ہیں ان کا جینڈر ڈیولپمنٹ میں اور امپلائمنٹ کریشن میں کردار بہت اہم ہے اور جوجو ان کی جو فگر سامنے آ رہی ہیں تو اس کی طرف ظاہر ہے پالیسی میکنگ جو ہے اس کا جکاؤ اس طرف ہو رہا ہے اور اسپیشلی یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو چند سوشل اکنامک ایشوز ڈسکس کیے گئے ایٹ میکرو لیول بڑی سطح پہ گورنمنٹ کی سطح پہ اس میں ہمیں آگے چل کر دیکھیں گے کہ ایس ایم ایس اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز کو بڑا عام جگہ پہ رکھا گیا تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ آج کی بزنس میں جس کے اندر ایس ایم کا رول ایک ناگزیر رول ہے اس میں ہم نے کس طرح سے اور کیا فیکٹرز ہیں جن کو لے کے ہم نے چلنا ہے تو انوائرمنٹل فیکٹرز کے ساتھ جو دوسری چیز آتی ہے وہ ہے ڈیلیوری اینڈ اسسٹینس آف ایکس ٹو ریسورسز بات یہ ہے جی کہ ڈپارٹمنٹس تو سارے ہیں منسٹری آف انڈسٹریز بھی ہے منسٹری آف پروڈکشن انڈسٹریز گیٹ ٹوگیدر منسٹری آف فائنینس بھی ہے ہمارے ہاں منسٹری آف انوائرمنٹ بھی ہے ہمارے ہاں لیبر کے لاز بھی ہیں ہمارے ہاں ٹیکسیشنز کے لا بھی ہیں ہمارے ہاں مختلف سپورٹنگ ڈپارٹمنٹس بھی ہیں جیسے سی بی آر ہے جیسے بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے سی بی آر از سینٹرل بورڈ آف ریونیو جو کہ ہمارے سارے ٹیکسیشن کے ڈھانچے کو کنٹرول کرتا ہے اسی طرح ہمارے ہاں مختلف سپورٹنگ منسٹریز ہیں یو نیم اٹ پروڈکشن کی منسٹری ہے وہ بھی ریلیٹڈ ہے لیبر کی منسٹری بھی ریلیٹڈ ہے انوائرمنٹ کی منسٹری بھی ریلیٹڈ ہے اور یہ سارے جو ایک ڈھانچہ ہے یہ تو موجود ہے لیکن اس سے جو اسٹینس ہے اس ڈانچے سے ہمیں اور اس کی جو گائیڈنس ہے ہمیں وہ ایس ایم ای سیکٹر کو میسر نہیں پالیسی میکنگ میں اس کی کیا وجہ ہے کہ جب ہم ریسورسز کی بات کرتے ہیں میں ریسورسز سے مراد دے رہا ہوں حکومتی وسائل یا وہ وسائل جو مختلف وزارتوں کے پاس ہیں جیسے سی بی آر کے پاس وسائل ہیں کہ وہ ٹیکسیشن میں اور امپورٹ ڈیوٹیز میں اور بے شمار دوسری چیزوں میں وہ با ادارہ ہے کلی طور پہ اٹانومس ہے اسی طرح منسٹری آف لیبر کو اختیارات ہیں پالیسی بنانے کے اسی طرح ہمارے جو رولز ہیں کیونکہ آپ حیران ہوں گے کہ 56 لاز اس وقت پرویل کر رہے ہیں انڈسٹری کے لیے 56 لا ہیں جن کو گزر کے ایک انڈسٹری کو سروائیو کرنا پڑتا ہے میں چھوٹی انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں تو زیادہ وقت تو اسی میں گزر جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے آ, ان لوس سے آ, کو پورا کر کے آگے نکلیں میرا مطلب ویسٹیج آف ٹائم جو ہے وہ, وہ اتنی زیادہ ہے اور یہ سارا اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو اسسٹنس ہے اس کی ڈیلیوری اور آپس میں جو ریسورسز ہیں ان تک جو پہنچ ہے ایس ایم ای سیکٹر کی وہ نہیں ہے اس کی ریزن کیا ہے میں اس کی آپ کو ایک بیسک ریزن بجاتا ہوں جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ ایک بیسک اسٹرکچر جو بنا ہوا ہے وہ کسٹمائز اسٹرکچر نہیں ہے اس کے لیے۔ ہمیں کسی کو بلیم کرنا نہیں چاہیے نہ ہم بلیم کریں گے خدا نخواستہ لیکن ایک, ایک یہ فیکچول بات ہے ایک حقیقت ہے کہ جب ایک آپ پالیسی بنا رہے ہیں پچھلے پچاس سال سے اس پالیسی کا ایک واضح جگا جو, جو ہے وہ ہے ٹوڈز دی بگ انڈسٹریز جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ سکسٹیز میں جو ایوبین ماڈل تھا انڈسٹری کا وہی ریپلیکیٹ ہوا ایٹی ایٹ میں بھی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بیس سال کے فرق کے بعد بھی ہم جو بیچ میں جو تین سٹیجز ہم نے ڈسکس کی تھیں یعنی ایوبین ماڈل دین نیشلائزیشن دین ری امپلیمینٹیشن آف اوبین ماڈل تو آپ اس سارے سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا ایک پرویلنگ جو ایٹماسفیئر ہے یہ ڈیل کرتا ہے ایک خاص قسم کے ایک انڈسٹریل سیکٹر کی طرف جو کہ بڑے انڈسٹریل سیکٹر ہے تو اس میں ہمیں جگہ نظر نہیں آتی کہیں بھی ایس ایم کی تو یہ جناب ایک بہت زیادہ ایک نگیٹو پوائنٹ ہے پالیسی میکنگ میں کہ جو ایکسس ہے پہنچ ہے ایس ایم کی ریسورسز تک جو ہمارے ملک کی ریسورسز ہیں ملکی وسائل ہیں جن میں میں نے پہلے گزارش کی ہے ہماری منسٹریز ہیں ہمارا سٹیٹ بینک ہے ہمارے مالی وسائل ہیں مادنی وسائل ہیں ہمارے جو لیجسلشن ہے لا ہے لیبر لاز ہیں ہمارے اس کے بعد انوائرمنٹل ایشوز ہیں فیسلٹیز ہیں ریجنل لیول پہ سب ریجنل لیول پہ آپ کو جو لوکل گورنمنٹس لیول پہ ابھی تک وہ ڈیزائنر پالیسی جو ایک کسٹم میڈ پالیسی جو ایس ایم کے لیے ہے چونکہ وہ نہیں بنی اس لیے ہمیں ان کی ایک ایبس نظر آتی ہے بڑی واضح طور پہ پھر جناب یہ آ جاتا ہے کہ چلیں ڈیولپمنٹ تو ایک شروع ہو گئی کسی نہ کسی طریقے سے پالیسی ورکنگ شروع ہو گئی جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ سکسٹی سیون کا ماڈل انفراسٹکچر بیس ماڈل انڈیوس کیا گیا سیونٹی ٹو میں اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہوئی اور نائنٹی ایٹ میں ہم دیکھتے ہیں اسمیڈا کا قیام افکوس اس سے پہلے ایس بی ایف سی آئی ہی ہے جپس آئی ہے اس میں اسمال انڈسٹریز آئی ہیں بالکل ہم یہ نہیں کہیں گے بڑا میجر پارٹ تھا کا اور بڑا کامیاب پارٹ تھا. لیکن جو ضرورت تھی یا دوسرے ملکوں میں جو اس وقت ہوا ہم تھوڑا سا اس کا تقابلی جائزہ یعنی ہم کمپیریٹو اسٹڈی ایک اگر کریں تو ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اس سرسا میں دوسرے ملکوں نے بالکل سے علیحدہ لیجسلشن میں نے اپنے ساتویں لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ جاپان نے اور امریکہ جیسے دو بڑے ملکوں نے لیجسلشن ہی علیحدہ کر دی ہے اومبٹس ان کا یعنی جو ہوتا ہے سارٹ آف اے جج وہ ہی ایک علیحدہ بنا دیا گیا ہے چھوٹے بزنس کے فیصلوں کے لیے ضرورت کیا ہے کہ ایک ایسا سسٹم ایک ایسی پالیسی بنائی جائے جو صرف کیٹر فور کرے ایس ایم ایز کو تو جناب پھر آ جاتا مسئلہ مانیٹرنگ کا کہ ہم نے مانیٹرنگ کیسے کرنی ہے کہ جی پالیسی بن گئی سٹرکچر بن گیا ہمیں مختلف ایلوکیشنز ہو گئی ہمیں مختلف جو ہیں وہ گائیڈ لائنز مل گئی اس کے بعد اس کے کانسٹنٹ مانیٹرنگ ہے کہ آیا یہ جو فیسلٹیز ہمیں ملی ہیں جو لا ہمیں ملے ہیں جو نئی لیجسلشن ہوئی ہے یا ہوگی یا جس کے اوپر کام ہو رہا ہے کیا ان کو مانیٹر کرنے کے لیے کوئی ادارہ ہے تو جب ہم چاروں نظر جوڑاتے ہیں تو ہمیں پھر سمیڈا نظر آتا ہے سمیڈا کا دائرہ کار ود سمیڈا اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ یہ سارے کام کر سکے تو ہمیں تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا اس کے اندر باقاعدہ سے مانیٹرنگ سیل بنانے پڑیں گے جو ایک تھرو منسٹری آف اسٹیٹکس جو ہے اور ہماری جو مردم شماری اور یہ جو شماریات کا محکمہ ہے اس کے ذریعے سے ایکزیکٹ فگر لیں بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جب ہم فگرز دیتے ہیں اپنی آ, ترقی کی تو جب ہم ورلڈ بینک اسٹڈیز دیکھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا کانفلکٹ نظر آتا ہے ہم جب اپنے شماریات کی فگر دیکھیں تو تھوڑا سا اس میں فرق نظر آتا ہے تو یہ یہ تفریق کیوں ہے فگرز میں ایک جگہ میں کہتا ہوں جی جی ڈی پی میں ایس ایم ایس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ففٹی پرسینٹ ہے دوسرا پیپر کہتا ہے نہیں جناب جی وہ تھرٹی مور دین تھرٹی پرسینٹ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک ٹیلر میڈ پالیسی نہیں ہے مانیٹرنگ نہیں ہے تو ہم اگر صرف ایکسپیکٹ کریں کہ یہ سمیڈا جو ہے وہ مانیٹرنگ کا کردار ادا کرے گی بہت مشکل ہے سمیڈا کا ایک دائرا ہے جس کے اندر رہ کے وہ اپنے کام کر رہی ہے اور بڑی خوش فالی مطلب فعال طریقے سے کر رہی ہے ہم نے اگر اس کو اس دائرہ کار سے باہر رانا ہے تو اسی حساب سے اس کا پھیلاؤ ہمیں بڑھانا پڑے گا اس کا حجم بنا ہمیں بنانا پڑے گا اور اس کو یہ اختیار دینا پڑے گا کہ وہ ایسے رولز اور ریگولیشن جو ہیں وہ واضح کرے جو کہ ایک فعال کردار ادا کر سکیں مانیٹرنگ میں جب تک آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو ایک سرٹن لیجسلیٹو پار اور ایک سرٹن ریگولیشنس کے اندر مانیٹرنگ کی اجازت نہیں دیں گے اس کی مانیٹرنگ بےکار ہے کیونکہ مانیٹرنگ جو ہے اے سرٹن لیول تو آپ فگرز لے لیتے ہیں بٹ انڈاکومینٹڈ اکانمی جب آپ مانیٹرنگ کریں گے ٹو بی تھرو سرٹن پارس اٹ ہیز ٹو بی تھرو سرٹن ریگولیشنز اور یہ ہمیں سمیڈا کو یا کسی اور محکمے کو سرٹن لاس سرٹن پار سرٹن لیجسٹلشن دے کے ان کو مانیٹرنگ کے لیے اپوائنٹ کرنا پڑے گا اور اس کے دائرہ کار کو بہت زیادہ بڑھانا پڑے گا کیونکہ ہماری جو ایس ایم ایز ہیں وہ 90 ہماری ٹوٹل انڈسٹری کا حصہ ہیں جس کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ نبے نائنٹی نائن اگر بندے ہم اپر لیول لیمٹ لیں تو ہماری ٹوٹل انڈسٹری کا نبے پرسینٹ حصہ انڈسٹری کا یہ ایس ایم ایز ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم جب تک اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے ان کو مانیٹر نہیں کریں گے تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے میں نے جیسے گزارش کی نا کہ کانفلکٹ انڈ کانفیڈ فگر اس لیے نہیں آتا کانفیڈنٹ فر اس لیے آ رہا ہے کہ مانیٹرنگ نہیں ہے کچھ این نے ولڈ بینک نے اے ڈیبی نے جنیڈو نے اسمیڈا نے ہمارے شماریات کے میک میں نے مختلف اور اداروں نے اسٹڈیز اپنی اپنی کی ہیں لیکن تھوڑا سا اس میں ضرور ہوتا ہے فرق لیکن کہیں کی جگہ پہ ہمیں بڑا واضح سا جو ہے وہ فرق نظر آتا ہے ان کی فگر ورک میں اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ مانیٹرنگ جو ہے ڈیولپمنٹ کی کیونکہ مانیٹرنگ کا ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے مانیٹر کیا کہ جناب ٹھیک ہے یہ سیکٹر اچھا جا رہا ہے اس کو اور سہولتیں دیں آپ نے مانیٹر کیا جی کہ نہیں یہ ہم نے یہاں پہ چھوڑی سی ان کو ریلیکسن دی تھی یہ مس یوز ہو رہی ہے اس کو دبائیں تو ہر وقت جو ہے اس کی ایک مانیٹرنگ جو ہے بڑی ضروری ہے تاکہ جو نیکسٹ پالیسی بنے اس میں اس کو حصہ دیا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم پالیسی بنائیں میں ایسی بھی پالیسی کی بات نہیں کر رہا میں میجر پالیسی کی بات کر رہا ہوں کنٹری بیسڈ اکانمی بیسڈ پالیسی کی تو یہ ضرور اس میں مدن نظر رکھا جائے کہ جناب اس پالیسی سے ہم ایک امپورٹ پالیسی بنا رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس پہ کتنا کا یہ تو نہیں کہ اس کے اثر نہیں پڑے گا بہت بڑا اثر پڑے گا اس میں اس پہ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے پالیسی میکرز کو بڑے ڈپارٹمنٹس کو کہ جب بھی پالیسی میکنگ کریں تو یہ دیکھیں جی کہ ہمارا یہ جو نائنٹی سیگمنٹ ہے انڈسٹری کا وچ از دی لارجسٹ سیگمنٹ کیا یہ بھی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے کیا یہ بھی اس سے کو بینیفٹ ہو رہا ہے تو کم سے کم اگر فوائد کی طرف ہم نہ جائیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ کہیں اس کو اس سیکٹر کو اس پالیسی سے نقصان نہ پہنچے تو یہ ایک بڑا میجر نقطہ ہے مانیٹرنگ کا جس کے اوپر آج کل بہت کام ہو رہا ہے اور ان شاء اللہ ہم یہ, بڑی امید, یہ امید کرتے ہیں اور سارے ہم بڑے اس میں بڑے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پر امید ہے کہ ہمیں اس کے بڑے اچھے ریزلٹس آئیں گے ہم اب دیکھتے ہیں جی واٹ از دا بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کا جو سپورٹ اسٹرکچر ہے سارا جو ایس ایم کا وہ کیا ہے تو اس کے اوپر ہم نے بیسیکلی بیک گراؤنڈ میں میں یہ ارض کر دوں جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ اس وقت گلوبل اکانمیز کے اندر جو ایس ایم کی حیثیت ہے وہ اتنی زیادہ اہم ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں اور ہماری جو ایس ایم ایز ہیں باوجود یہ کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ آ, آگے بڑھیں لیکن وہ انٹرنیشنلی جو پریویلڈ مارکیٹس ہیں اور جو انیشیٹوز ہیں ان کا فائدہ نہیں اٹھا سکتی ڈیو ٹو لیک آف ہیونگ ناٹ دی پالیسیز ٹو گیٹ بینیفٹ فرام دی گلوبل گروتھ ان دس سیکٹر تو یہ جو ہے ہمیں ایک بڑا ایک ہمارا میجر جو ہے وہ پوائنٹ ہے اس کے لیے ہمیں ڈسکس کر, پر, کرنا پڑے گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے تو جناب کرنٹ اسٹیٹس آف ایس یہ ایک بڑا اہم ہوتا ہے اس لیے کہ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جناب اس وقت ہمارے جو ایس ہیں ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے اور کیوں ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسی پائیدار پالیسی بنائیں جو کہ ہمارے ایس ایم کو مزید جو ہے وہ بہتر بنائے اور ہماری جو ترقی کی ایک یہ ہمیں کرو نظر آ رہی ہے اوپر کی طرف جاتی ہوئی یہ بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جائے تو یہ ہم اگر موجودہ ہم فکر دیکھیں گے تو یہ ریئلی دے آر ویری امپریسو 90% پرسینٹ آف آل انڈسٹریل سیکٹر ان داویٹ پرائیویٹ انڈسٹریل سیکٹر کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر اپر لمٹ مزدوروں کی نائنٹی ہے یعنی اگر ایک انڈسٹری کے اندر ہم اس کو یہ ڈیفائن کریں کہ جی اسمال انڈسٹری وہ ہے جس کے اندر یا میڈیم انڈسٹری وہ ہے کہ نائنٹی نائن تک نہیں ہم بات کرتے تو 90 پرسینٹ آپ کے ملک کی جو لیبر ہے جو انڈسٹری ہے وہ اس زمرے میں آتی ہے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ دس پرسینٹ باقی تمام انڈسٹری کا حصہ ہے اور نوے جو کہ آپ سمجھیں کہ اس اس دا بیسک فگر وہ اس ایس ایم ایز کے جو ہے وہ دائرہ کار میں آتی ہے اس لیے اس کی امپورٹینس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو سپورٹ ہے یہاں پہ اس سیکٹر کو وہ بہت کم ہے جو انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہے اس کے باوجود نوے پرسینٹ ہمارا جو ڈانچا ہے یہ اس کے اوپر کڑا ہے انڈسٹریل سیکچر کا اٹھہتر پرسینٹ سیونٹی ایٹ پرسینٹ جو لیبر ہے ہماری ہم ایگریکلچر لیبر کو نکال کے بات کر رہے ہیں وہ لوگ جو دیہات میں ہمارے کسان بھائی لیبر کرتے ہیں ایگرو بیسڈ لیبر جو ہے اس کو نکال کے آپ کی جو ٹوٹل لیبر کی خپت ہے اس میں اٹھہتر جو لیبر کی کھپت ہے وہ ایس ایم ایز کے اندر ہے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جب آپ میں اسی بات کی طرف آتا ہوں یعنی کوارڈینیشن اور اسسٹینس اینڈ ایکسس ٹو ریسورسز تو جناب یہیں پہ بات وہی آ جاتی ہے گزشتہ سے ویوستہ کہ میں نے جو پہلے گزارش کی تھی کہ پالیسی میکنگ میں ہماری جو بیسک جھکاؤ ہے وہ سارے کا سارا بڑے اداروں کی طرف ہے تو ایک ایسا ادارہ جس کے اندر آپ کی ٹوٹل لیبر کی سیونٹی ایٹ کی کھپت ہے اس کے لیے جب پالیسی بناتے ہیں تو وہ اس پہ لاگو نہیں ہوتی جو بڑے اداروں میں ہے کیونکہ یہاں پہ ریسورسز کم ہیں یہاں پہ میجارٹی آف جو انڈسٹریز ہیں وہ ایسی ہیں جن کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک ملین روپے سے کم ہے اور جن میں 99, 99 لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے جو لیبر پالیسی ہے وہ ڈفرینٹ ہونی چاہیے ان یونٹس کی نسبت جو کہ بہت بڑے ہیں تو یہاں پہ آ کے وہی ایشو جو ہے میں نے گزارش کی تھی جو ایکسس کا اور پالیسی کی اورینٹیشن کا کہ جی اس کی طرف اورینٹیشن ہونی چاہیے رادر ایک ٹیڈر میڈ پالیسی ہونی چاہیے اس کے لیے جس کے لیے کہ ساری یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور آج ہم یہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس میں نیکسٹ کیا ہے جی ڈی پی کنٹریبیوشن یہ بڑا ایک عام مسئلہ ہے تھرٹی پرسینٹ ولڈ بینک کی فگر ففٹی پرسینٹ ہے یہ بھی ویسے ہماری شماریات کی فگر ہے ہم اس کانفلکٹ میں نہیں پڑھیں گے کیونکہ میں اس لیے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے پہلے ایک لیکچر میں ففٹی پرسینٹ کو کوٹ کیا تھا اس لیے یہاں پہ مجھے یہ بھی فگر ملی ہے اور یہ بھی اس کے لئے میرے پاس ڈاکومنٹیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جاری شدہ تو اس میں یہ ہے جی کہ مور دین 30% جو ہے جی ڈی پی کے اندر جو شیئر ہے وہ ہمارے ایس ایم کا ہے تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنا اہم اس کا رول ہے کتنا اہم اس کا کردار ہے اور کتنی اہم اس کی کنٹریبیوشن ہے ایکسپورٹ شیئر آپ کی جتنی ایکسپورٹ ہو رہی ہیں اس میں 140 بلین ایک سو چالیس ارب روپے کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ایس ایم کا شیئر ہے ایک بہت ہی بڑی فگر ہے ایک ہماری جیسے ہمارے جیسی اکانومی میں ایک ایک ایک ایک ایک چالیس ارب کی فگر جو ہے اس کی کنٹریبیوشن ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑھ رہی ہے تو جناب اس میں جو ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ ایس ایم کا جو کردار ہے وہ کتنا زیادہ اس میں اہم ہے مینوفیکچرنگ شیئر جو ہے ایکسپورٹ کے اندر یعنی جتنی بھی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں اگر ہم دیکھیں کہ اس میں ان کا مینوفیکچرنگ شیئر کیا ہے تو وہ ہے پچیس پرسینٹ اس میں تھوڑی سی آ جاتی ہے کہ ہماری میجر ایکسپورٹس جو ہیں وہ چونکہ ٹیکسٹائل ریلیٹڈ ہے تو ٹیکسٹائل جو ہے وہ آتی ہیں بڑی انڈسٹری کے زمرے میں ٹیکسٹائل یا ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ جو آئٹم ہیں تو اس لیے جو ہماری مینوفیکچرنگ اس میں ہے وہ ہے export جو مینوفیکچرنگ ہے اس میں پچیس پرسینٹ شیئر ہمارا ایس ایم ایس کا ہے جو کہ بہت بڑا کنسیڈریبل شیئر ہے تو اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے اور ہمارے جو ہیں پالیسی میکرز ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا شیئر ہے جو وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ویلیو ایڈڈ جو چیزیں ہیں اس میں پینتیس پرسینٹ شیئر ہے میں سٹوڈنٹس آپ کی رہنمائی کے لیے دوبارہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی آپ کو گزارش کروں گا کہ ویلو ایڈیشن میں نے اس دن بھی گزارش کی تھی تاکہ آپ کو ذرا اس کی تھوڑی سی سمجھ آ جائے ویسے تو آپ کو اس کا پتہ ہی ہوگا لیکن میں پھر گزارش کر دیتا ہوں کہ ایک جب آپ را مٹیریل لیتے ہیں جیسے کاٹن ہے تو اس کی ایک اور ویلیو ہے جب آپ اس کو جو ہے وہ کر دیتے ہیں ایک اسپننگ مل میں لے جاتے ہیں وہ دھاگا بن جاتا ہے اس کی اور ویلیو ہے یہ آپ ویلو ایڈ کر رہے ہیں آپ ویونگ مل میں لے جاتے ہیں یا اس کو نیٹ ویئر مل میں لے جاتے ہیں اور اس کو کپڑے کی صورت میں لے جاتے ہیں تو اس میں اور ویلو ہو جاتی ہے جب اس کو اسٹچ کر دیتے ہیں اس کی اور ویلو آ جاتی ہے تو یہ اٹس ویلو ایڈیشن یعنی آپ اس کے اندر اس کی جو ہے قیمت بڑھاتے جا رہے ہیں آپ اپنے لیبر کی اور اپنی کراسمین شپ کی ویلو ایڈ کرتے جا رہے ہیں اور اس طرح سے آپ کی ایکسپورٹ کی فگر جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور ویلو ایڈیشن جو ہے یہ ایک بڑا خوش آئند قدم ہے پاکستان میں جو کہ ریسنٹ پچھلے جو میں سمجھتا ہوں چھ سات آٹھ سال میں اس کی بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ ترقی ہوئی ہے پاکستان میں کہ ویلیو ایڈیڈ چیزیں زیادہ بنائیں برسبت را مٹیریل ایکسپورٹ کرنے کے تو اس میں پینتیس شیئر ہے جناب ایس ایم ایز کا ویلیو ایڈیشن میں ہمارے یہ جو ادارے ہیں جیسے بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے سینٹرل بورڈ آف ریونیو ہے سی بی آر ہماری اور مختلف ایجنسیز ہیں ایکسپورٹ پرومشن بیورو کا ادارہ ہے ای پی بی ہم کہتے ہیں جن کا ایک اس وقت بڑا بہت ہی زیادہ میجر کا کریکٹر ہے ان دی ایكسپورٹس اور ان دی انڈسٹریلائزیشن اور یہ سارے جو ہمارے مروج قانون ہیں ان کے اندر تو جب ہم ان كی اویرنٹیشن دیكھتے ہیں تو وہ بہت کم ہے ٹوڈز ایس وہ زیادہ ٹلٹنگ ہے ٹوڈز دا بگ انڈسٹیز میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ جب سروے کیا گیا ایس ایم ایس انڈسٹریز تو ریلیٹڈ ٹو دا تو سب سے زیادہ جو آ, اس سے افیکٹ ہوئے لوگ آ, ڈاکومنٹیشن سے جن کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں تھی وہ سمال انڈسٹریز ہوئی تو جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کیوں یہ آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن کیوں نہیں ہے انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے ایک انڈسٹری جو دس لاکھ روپے کی یا بارہ لاکھ روپے کی لاگت سے بنی ہے اس کا اپنا ایک ہیڈ ہے وہ کس طرح سے ایک ایکسپینسو بک کیپنگ افورڈ کر سکتی ہے کس طرح سے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا ایک تعلیم یافتہ جو چیف اکاؤنٹنٹ ہے جو اس کی بک کیپنگ کرے ٹیکس کے لیے افورڈ کر سکتی ہے اور کس طرح سے مہنگے کنسلٹنٹس ہائر کر سکتی ہے ان کیس آف اینی کانفلکٹ تو سی بی آر کو ایسے جو ہیں قوانین وہ واضح کرنے چاہیے جیسے ہمارے نائنٹی پرسینٹ نے کہا جی کہ فکس ٹیکس کر دیں ہم دے دیں گے چھوٹی انڈسٹریز نے کہا جناب فکس ٹیکس کر دیں ہم دینے کو تیار ہیں تو ان اداروں پہ جو پہلے ہی اقتصادی طور پہ کچھ زیادہ فعال نہیں ہیں اقتصادی طور پہ کوئی امیر لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ ایک سسٹین کر رہے ہیں ایک اس عمل سے گزر رہے ہیں تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ ایک چھوٹے سے اسٹرکچر کے اندر ڈاکومینٹیشن کرنا تو سی بی آر کو جب جب پالیسی میکنگ ہوتی ہے وہ زیادہ مینجمنٹ کی طرف ہوتی ہے اور مانیٹرنگ کی طرف ہوتی ہے مانیٹرنگ اور مینجمنٹ کی طرف زیادہ ہوتی ہے ٹیکسز کو نہیں دیکھا جاتا اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کی ایک بیسک یہ بھی ایک بہت بڑی ایک شکایت ہے چھوٹے اداروں کی کہ جناب ہم پر ٹیکس کی جو شرح ہے وہ بہت, بہت, بہت زیادہ ہے اس کو ایک فکس کر دیں ہم ڈاکومنٹیشن سے بچیں ہم دفتروں کے جانے کے جو ہے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اس سے بچیں ہم جو ڈاکومنٹن کرتے ہیں اس سے بچیں اور ہم ڈاکومنٹشن افورڈ نہیں کر سکتے تو اس لیے اگر ٹیکس کا بیس بڑھانا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سی بی آر جو ہے وہ ہمارے چھوٹے اداروں کو فیسلٹیٹ کرے ڈاکومنٹیشن کو کم سے کم کرے چھوٹے داروں میں پوٹینشیل انویسٹمنٹ کا فرن انویسٹمنٹ کا بہت زیادہ ہے کیونکہ میں نے جو فگرز دی ہیں آپ کو آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ کارآمد ایک سیکٹر ہے اسی طرح ایکسپورٹ پروموشن بیورو ہے اب یہ شو رو ٹرینڈ ہوا ہے کہ انہوں نے جو مختلف ایگزیبیشنز رکھتی ہیں یا مختلف جو ہمارے شوز ہوتے ہیں انٹرنیشنلی تو اس میں چھوٹے اداروں کو بھی کہا ہے جی کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کسی ایگزیبیشن پہ جانے کے لیے جو پرٹس ہیں وہ چھوٹا ادارہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا چاہے اس کی کتنی اچھی پروڈکٹس ہیں چاہے وہ کس طرح ہے تو ضرورت ہے کہ اس قسم کا ایک گروپ بنا دیے جائیں ان لوگوں کے یا اس طرح سے انہیں ایک ایک رول ایسا بنا دیا جائے کیونکہ جی آپ ایک طرح کی ہیں گروپ بنا کے آپ چلے جائیں اور ای پی بی جو ہے ان کو اس طرح سے سپورٹ کرے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان امور پہ کام نہیں ہو رہا الحمدللہ بالکل ہو رہا ہے تو یہ ایک سجیشن ہے جو مختلف ہمارے جو ریسرچ پیپرز ہیں اس میں جو ہم نے فگرز اکٹھے کیے ہیں اس میں ایک مطالبہ جو چھوٹی انڈسٹریز اور میڈیم انڈسٹریز کا وہ یہ بھی تھا کہ جناب ہمیں کیوں نہیں حصہ لینے دیا جاتا انٹرنیشنل ایگزیبیشنز میں ٹو کیٹر فار آشیا جو ہمیں آرڈرز ملتے ہیں تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اٹس ویری ایکسپینسو ٹو گو دیئر ٹو ٹو بک اٹال دیا ٹو ٹیک تھنگس دیا دین ٹو برنگ دا تھنگز بیک اس میں ڈیوٹی کے ایشوز ہیں اس میں ڈاکیومینٹیشن کے ہیں اور پھر انٹماسفیئر ویئر وی ہیو الٹریٹ آئی ایم سوری فار دیٹ ورڈ سیمی الٹریٹ پیپل وہاں پہ یہ ذرا مشکل آ جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا کردار ہے uh, ان اداروں کا اور بدقسمتی سے اس کے ٹلٹنگ جو ہے وہ بڑی انڈسٹریز کی طرف سے لیکن شکر ہے خدا کا کہ اب آہستہ آہستہ یہ ایک ہم آج اس ایشو کی طرف اسی لیے آ ہیں کہ اس ایشو کو اٹھایا گیا ہے کہ جناب نہیں ایک ٹریڈر پالیسی ہونی چاہیے ایس ایم ایس کے لیے پھر ہے جی کہ جو سوشو اکنامک اسٹریٹجیز ہیں گورنمنٹ کی وہ اور ایس ایم ایس ان کا اپس میں کیا جو ہے یہ وٹ از دیئر ریلیشن یعنی گورنمنٹ نے میں اس کی تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں ہمارے ملک میں پالیسی میکنگ ہوتی رہتی ہے ہمارے ملک میں جو ہیں گورنمنٹس ہیں جو لوگوں کی افلاح کے لیے ملک کی ترقی کے لیے بہت کام کرتی ہیں گاہے بگاہے پالیسی میکنگ اس میں ہوتی ہے پالیسی میکرز بیٹھتے ہیں مختلف منسٹریز بیٹھتی ہیں پارلیمنٹ میں بلز پاس ہوتے ہیں تو ایک ترجیحی بنیادوں پہ ایک ڈھانچہ تیار کیا گیا گورنمنٹ نے کیا اور اس کے لیے ٹاسک فورسز بنائی گئی کہ جناب ہماری یہ ترجیحی بنیادیں ہیں یہ جو ہے ریسنٹلی یہ ہوا ہے کہ جناب ان کو ہم نے بہت ترویج دینی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ہم نے ایک ترقی کے عمل کو طے کرنا ہے ان سٹیپس کے اندر تو ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ وہ ہمارے کون کون سے انہوں نے سوشو اکنامک سیکٹرز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کام کرنے کے لیے سب سے پہلی پرائرٹی دی گئی ہے جی پاورٹی ریڈکشن کو غربت کا خاتمہ یا اس میں کمی ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں یہ بھی جو ہے نا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ایس ایم ایس سے ہی ہے کیونکہ جیسے میں نے گزارش کی تھی اٹھہتر پرسینٹ لیبر جو ہے وہ وہاں کام کرتی ہے اور 90% پرسینٹ انڈسٹریل بیس جو ہے وہ ایس ایم ایس کا ہے دوسرا ہے جی مائکرو فائنینسنگ کی جو سیکٹر ہے اس کی ڈیولپمنٹ یعنی چھوٹے قرضہ چھوٹے قرضہ جات میں ڈیفالٹ ریٹ بڑا کم ہوتا ہے اس میں انٹرسٹ ریٹ بھی چونکہ یہ سبسڈائز ہوتا ہے اس لیے آسانی کے ساتھ لوگ ادا کر دیتے ہیں جو چھوٹے قرضہ جات دیتے ہیں ان کے اوورہڈز کم ہوتے ہیں اس لیے وہ بہت اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ریٹرن کر سکیں اس میں اس لیے ڈیفالٹ کا جو ریٹ ہے وہ بڑا کم ہے اور ریکوری ریٹ بڑا اچھا ہے جیسا کہ میں نے اس دن آپ کو مثال دی تھی اگریکلچر development bank کی اور دوسری مختلف محکموں کی کہ اکثر چھوٹے جو این جی اوز کی میں نے مثال دی تھی کہ 99% تک ریکوری ریٹ جو ہے وہ ہے 1% پرسینٹ ڈیفالٹ از نتنگ ان دی بینکنگ سسٹم تو ضرورت ہے یہ جو پالیسی بنائی گئی سوشو اکنامک سیکٹر پہ اس میں جو دوسرا درجہ دیا گیا دوسری پرایورٹی دی گئی پریفرنس دی گئی وہ مائکرو فائننس کو دی گئی تو یہ بھی دیکھیں پہلی کی طرح یہ دوسرا سٹیپ بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ایس ایم ای سے ہی ہے تیسرا جناب واضح طور پہ اس پالیسی میں لکھا گیا کہ ایس ایم ای سیکٹر جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ کا پروگرام بنایا جائے اب یہ دیکھیں کہ پہلا دوسرا اور تیسری جگہ پہ آ کے ہم نے پرایورٹی کے لحاظ سے گورنمنٹ اس کمیٹی نے آ, جو یہ سوشو اکنامک فارمز پہ بنی تھی تیسرا نمبر دیا ایس ایم ایز کو لیکن اس میں یہ بھی بات بڑی مثبت ہے کہ پہلے دو بھی جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ایرئے وہ ریلیٹڈ اسی سے ہیں ہم نے جب ہم اس کے ایشوز پڑیں گے شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ مائکرو کریڈٹ اور یہ جو ہے پاورٹی uh, ریڈکشن جو ہے اٹ از آلسو امنگ دی ایشوز آف ایس ایم ایز پالیسی تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے پھر ایجوکیشن سیکٹر تھا جی کہ جی دو ہزار ایک سے دو ہزار پانچ تک الحمدللہ جو آج کل پنجاب میں ہمارے ملک کے دوسرے حصوں میں بڑی تیزی کے ساتھ اس پہ ریفارمز ہو رہی ہیں بلکہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ورلڈ بینک نے ریکمینڈ کیا ہے کہ جی آپ جو پنجاب کے اندر ماڈل ہے اس کو اسٹڈی کریں دوسرے ملکوں کو کہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی تیزی کے ساتھ تعلیمی جو اپنا ہے سلسلہ اور اس کو جو پرائمری ایجوکیشن ہے یا میڈل کلاس جو میڈل اسکول تک یا ہائی اسکول تک ایجوکیشن ہے بیسک ایجوکیشن اس کو کس طرح سے یہ لوگ ترویج دے رہے ہیں تو یہ ایک بڑا خوش آئند ہے تو چوتھا جو جو اس میں سوشو اکنامک جو کی کمیٹی ہے اس نے چوتھا جو اسٹیپ لیا تھا وہ یہ ہے پانچواں اسٹیپ اس میں کیا ہے جی کہ فائنینشیل سیکٹر پہ ریفارمس کی جائیں یعنی پھر وہی بات جاتی ہے کہ انٹرسٹ ریٹس ہیں آپ کی بورنگز کے لیے سیکیورٹی ڈاکومنٹس کا ایشو ہے آپ کے لیے پھر مختلف ون ونڈو اپریشن کا ایشو ہے کہ جناب لوگ اتنا زیادہ نہیں بھاگ دوڑ کر سکتے پھر اس میں لیٹریسی کا ایشو ہے کہ جی ایک آدمی جو لٹریٹ نہیں ہے وہ کس طرح سے اتنی ڈاکومنٹیشن اور لیگل ڈاکومنٹیشن اور یہ جو کاغذات کا بوجھ ہے یہ اٹھا کے کسی فائننشیل سیکٹر میں جائے تو ریفارمس کی ضرورت ہے ون ونڈو آپریشن کی ضرورت ہے آسانیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو پانچویں پرائرٹی دی گئی چھٹی پرائرٹی کیا ہے جی ریفارمز ان ٹیکس ایڈمنسٹریشن وہی جو میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ ریٹیلر نائنٹی پرسینٹ جو کہ ایس ایمبیز کا سیگمنٹ ہے ایس ایمبیز کے اندر پھر اگر ہم ان کی اسٹڈیز کریں تو ریٹیلرز نائنٹی ان کا مطالبہ ہے چھوٹی انڈسٹریز کا مطالبہ ہے کہ جناب ہم چونکہ ایک انڈاکومنٹڈ اکانمی میں رہتے ہیں اور ہم ڈاکومینٹیشن کا اکاؤنٹینسی ڈاکومینٹیشن کا زیادہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتے ایک ریگولر کنسلٹنٹس کو یا جو ہے پروفیشنلز کو یا بک کیپرز کو امپلوائے کر کے تو ہمیں مہربانی کر کے اس طرح سے ایک ہمیں ایسی ریفارمس کی جائیں کہ ہمیں ایک فکس ٹیکس یا کوئی اس قسم کا آسانی پیدا کر دی جائے پھر ہے جی ہم جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے یہ ہے کوارڈینیشن اینڈ سپورٹ کہ جی آپس میں کس طرح سے جو مختلف میک میں ہیں ان کی کوارڈینیشن ہے اور کس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر دیں گے تو پھر یہ جو ہے ایس ایم ای سیکٹر جو ہے اس کی ترقی اور اس کی پالیسی میکنگ ممکن ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنی کوارڈینیشن سے انفارمیشن ایکسچینج کرتے رہیں تاکہ پتا چلے کہ ایک سیکٹر میں اگر کوئی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے تو دوسرے سیکٹر میں اس کا جو ہے اس کو پتہ چلنا چاہیے تاکہ وہ بھی اس کو اڈاپٹ کر سکیں تو یہ ایکسچینج آف انفارمیشن ان دا شیپ آف از بیسیکلی وائٹل ایشو ان دی ڈیویلپمنٹ آف ایس ایم پالیسی تو اس پہ بھی اگین میں پھر وہی اسی بات پہ آ جاؤں گا کہ جب پالیسی میکنگ ہو تو اسٹیک ہولڈر سارے جو ہیں ان کے اندر یہ ایک اس چیز کو زور دیا جائے اس کو جو ہے مضبوط بنیادوں پہ قائم کیا جائے کہ ان کے اندر کوآڈینیشن جو ہے وہ بڑی فعال ہو بڑی جو ہے وہ مسترد طریقے سے ہو اور وہ بڑے ایک دوسرے سے اپنی جو بینیفٹس اور اپنے جو ہے جو اپنے جو ہے ایکس ٹو ریسورسز جو ہیں وہ کوڈینیشن کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ایکسچینج کر سکیں تو یہ ایک بڑا اہم رکھتا ہے اسی طرح فیڈرل بیورو آف اسٹیٹکس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس کا بھی ایک بڑا اہم رول ہے جناب جب ہم شماریات کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے بیس کے اوپر دوسرا اسٹیپ لیتے ہیں اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ہماری انڈسٹریل بیس جو ہے وہ نائنٹی ایس ایم ایز اس کا ہے تو ہم شاید کبھی بھی نہ چونکیں کہ وہ ہم اتنے بڑے سیکٹر کو اگنور کر رہے ہیں اگر ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ ہماری اٹھہتر پرسینٹ سیونٹی ایٹ پرسینٹ لیبر جو ہے نان اگریکلچر لیبر وہ اس سیکٹر میں کام کرتی ہے تو شاید ہم اس کو اتنی اہمیت نہ دیں تو پروڈکشن پروڈکٹیوٹی اس کے فائدے جیسے ہم نے کہا جی ایک سو چالیس بلین جو ہے وہ آ... کنٹریبیوشن ہے ایک سو چالیس بلین روپیہ ایس ایم کی ایکسپورٹ کے اندر تو یہ تمام جو شماریات کی جو فگرس ہیں یہ بہت بڑا ایک اسٹیپ ہیں ٹو ورڈز فارمولیشن آف پالیسی کہ جب گورنمنٹ کے پاس جب پالیسی میکرز کے پاس یہ فگرز آئیں گی تو پھر وہ اس کو بیس کرتے ہوئے اپنے اقتدامات جو ہیں اگلے وہ لیں گے اور اسی کے حساب سے اپنی پالیسیز کو فارمولیٹ کریں گے کہ جی کہاں پہ ہمیں Uh, اس سیکٹر uh, uh, کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہاں سے ہمیں اس کی سپیڈ بڑھانے کی ضرورت ہے کہاں پہ ہم اس کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے کہاں پہ ہمیں اس میں رجسٹریشن چاہیے کہاں پہ ہمیں اس میں مینجمنٹ چاہیے کہاں پہ ہمیں اس کو ٹیکنالوجی uh, کی انڈکشن چاہیے تو یہ سارا سارے کا سارا جو ہے دارو مدار اس کا گورمنٹ آف جو ڈپارٹمنٹ ہے شماریات کا یعنی جو محکمہ ہے وہ اس کی جو ایگزیکٹ فگرس ہیں وہ بڑی ایک اس میں Uh, جو ہے uh, بہت بڑا ایک اہم اسٹیپ ہے uh, اس فارمولیشن میں منسٹری آف فائنینس پلاننگ منسٹری آف فائنینس پلاننگ جی ایک بہت بڑا ہمارا سیگمنٹ ہے جس کے انڈر ہمارے سی بی آر ٹیکسیشن آتی ہے جس کے اندر ہمارے سارے بینکس آتے ہیں اور جس کے اندر ہمارے سارے کے سارے جو ہیں وہ ایسے ادارے آتے ہیں جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں لوننگ کے اندر تو اس میں آ کے ایک بڑا ایک مسئلہ جاتا ہے جی کہ کس طرح سے منسٹری آف فائنانس جو ہے وہ اس کی کوآڈینیشن جو ہے اس کو حاصل کیا جائے تو منسٹری آف فائنینس کو بیسیکلی uh, جو ہے اس کی uh, جو ملٹی uh, جو برانچ uh, جو ہے فنکشنز ہیں جی ایک تو uh, وہ سی بی آر کے تھرو جو سارے ٹیکسیشن کا سسٹم اس کو کنٹرول کرتے ہیں دوسرا جو لینڈر بیسڈ ہے جیسے ایس بینک بنا ہے چھوٹی انڈسٹریز کے لئے اس کے لئے وہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے اس کو وہ uh, جو وہ واضح کرتے ہیں تو ہماری جو منسٹری آف فیننس ہے اس کا بہت اہم رول ہے اور پالیسی میکنگ میں جو ہے اس کو ایک کلیدی یعنی کی اس کا پارٹ ہے ایک کلیدی حصہ ہے اس کا اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دی میجر جو اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں اس پالیسی میں وہ ہیں منسٹری آف فائنینس تو دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے منسٹری آف کامرس اگین ہماری میں نے جیسے گزارش کی تھی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا مختلف ہے سلسلہ اور ہمارے اس میں جو منسٹری آف کامرس ہے اس کی فگرز ہیں وہ جو ہمیں فیسلیٹیٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ میں ہمیں ای پی بی کا محکمہ ہے وہ اس میں آ جاتا ہے اور ہمارے جو ایکسپورٹ کنٹرول ہے امپورٹ کنٹرول ہے تو ظاہر ہے یہ جیسے میں نے ڈاکومنٹیشن کی بات کی تھی کہ ان چیزوں کو ہمیں سادہ بنانا پڑے گا یا ٹیلرڈ میڈ ایٹ لیسٹ بنانا پڑے گا جس سے ہماری چھوٹی انڈسٹری جو ہے یا میڈیم سائز انڈسٹری ہے وہ فسیلیٹیٹ ہو پھر پلاننگ ڈومین ہے جی پلاننگ ڈومین بیسیکلی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو چیزوں کو پلان کرتا ہے منصوبے جو منصوبہ بندی جو ہے اس کو وہ اس کی نگرانی کرتا ہے اور یہ ایک آپ سمجھیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے بھائی کسی بھی پالیسی فارمولیشن میں تو پلاننگ ڈومین کا ایک بہت بڑا شیئر ہے آ, ہماری جو, جو پالیسی میکنگ ہے اس کے اندر اس لیے اس کو ہم آ, جو ہے اگنور نہیں کر سکتے اور اس کو ہم ایک بڑا اہم رول جو ہے وہ اس کا سمجھتے ہیں کہ جی ہماری جو پالیسی میکنگ ہوگی ٹو ورڈز ایس ایم ای اس میں جب کوارڈینیشن کی بات آتی ہے اور شیئر ہولڈنگ کی بات آتی ہے تو منسٹری آف کامرس کا بھی بہت سٹیک ہولڈرز میں ایک اہم رول ہے منسٹری آف فوڈ ایگریکل لائف سٹاک ہماری بہت ساری اسمبلیز جو ہیں وہ ایگرو بیسڈ ہیں جس میں لائف سٹاک ہے اس میں فوڈ ہے اس میں پھر ایگریکلچر ہے تو اس منسٹری کا آج جیسے کہ آج کل ڈیری فارمیشن ڈیری کے اوپر اور جو لائف سٹاک کے اوپر ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ سمال کو پچاس لاکھ تک کے قرضے آفر کر رہی ہے تو ایک بہت مثبت یہ سٹیپ ہے اسی طرح ہم امید کرتے ہیں کہ جو پالیسی فارمولیشن ہے اس میں یہ منسٹری بھی اپنا جو ہے وہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ پازیٹو طریقے سے کرے گی اور اس کو جو ہے مزید بہتر جو پالیسی میکنگ ہے اس کی طرف لے کے آئے گی منسٹری اف انوائرمنٹ آپ کو پتا ہے انوائرمنٹل ایشوز آج کل بڑے برننگ پرابلم ہے ہماری جو ساری کے ساری جو ایکسپورٹس ہیں اسپیشلی ان کے اوپر اور ہمارے اپنے ماحولیاتی آلودگیاں جو ہیں اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو دی اس کے اندر بہت رجسٹریشن ہوئی ہے سیکٹر ایک ای پی اے جو انوائرمنٹل پروٹیکشن اتارٹی بنی ہے اس کے اپنے لاز ہیں اس کے اپنے قانون ہیں اس کی اپنی پھر رجسٹریشن ہے اس کے اپنے ایک امپلیمنٹیشن اس کی ہو رہی ہے تو چھوٹی ڈسٹریز کو کس طرح سے انہوں نے سپورٹ کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے اور کس طرح سے منسٹری آف انوائرمنٹ نے جو ہے اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز نے کس طرح سے اپنا کردار جو ہے اس پالیسی کے اندر اس کو uh, نبھانا ہے تو یہ بھی ایک بڑی جمہداری ہے منسٹری آف انوائرمنٹ کی لوکل گورنمنٹ ہماری آجاتی اور رورل گورنمنٹ یعنی یہ بہت بڑا ایک سب سے بڑا سمجھتا ہوں کہ محکمہ ہے جو کہ ہمیں ریجن سپورٹ دیتا ہے چھوٹے لیول پہ گاؤں کے لیول پہ قصبہ کے لیول پہ اور مختلف جو ہیں ہمارے جو چھوٹے سیکٹر ہیں ان کے لیول پہ تو آپ نے دیکھا جی کہ ہر ایک منسٹری کی اپنی جگہ ہے ہر ایک منسٹری کی اپنی اپنی افادیت ہے ہم اپنے آنے والے لیکچرز میں اسی کو ڈسکس کرتے چلے آگے چلیں گے کہ کس طرح سے ایشوز جو ہیں وہ آتے جائیں گے اور ہم ان کو ڈسکس کرتے جائیں گے اور ہمارے آنے والے چند لیکچرز جو ہیں یہ اسی سے ریلیٹڈ ہوں گے تو میں ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا ایشوز ہیں جو فارمیلیشن آف پالیسی کے ساتھ تو اس کے ساتھ سٹوڈنٹس میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں اور جانے سے پہلے یہ بات پھر کہوں گا کہ دخوب خوب دل لگا کے پڑھیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے اور جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے امید ہے اس کے لیے آپ اس لیکچر کو ریویو کر کے آئیں گے شکریہ خدا حافظ